يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت دل اور بے رحم ہیں اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو اس عظیم اور خطرناک آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر کے وہ بت ہوں گے جن کی دنیا میں بت پرست عبادت کرتے تھے اور اس سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ وہ ان گناہوں سے تائب ہوں جو اللہ کی ناراضگی اور عذاب آخرت کا سبب بنتے ہیں اور اس کے عوامر کو بجا لائیں اور نواحی سے بچیں اور اہل و عیال کو نعر جہنم سے اس طرح بچایا جا سکتا ہے کہ انہیں اسلام کی تعلیم دیں اور اس پر عمل کرنے پر مجبور کریں آدمی کے لیے اس محیب آگ سے بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ وہ خود اسلام و شریعت کا پابند بنیں اور اپنے ماتحتوں کو بھی ان پر عمل کرنے پر مجبور کرے آگ کی یہ صفت بیان کی گئی کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے تو اس سے مقصود تحدید و تخویف ہے تاکہ اس کی حیبت ناکی کا تصور کر کے بندے اپنے رب کی طاعت و بندگی کی طرف مائل ہوں اور جرائم معاشی سے پرہیز کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرشت جہنم کے داروغہ اور پہرے دار ہوں گے وہ انتہائی درجہ ترشرو اور سخت گیر ہوں گے ان کی آواز کرخت ہوگی اور ان کا منظر نہایت بھیانک ہوگا وہ اپنی قوت و جبرود کے ذریعے جہنمیوں کو ذلیل و رسوا کریں گے اور ان کے سلسلے میں اللہ کے عوامر کی تنفیز میں ذرہ برابر نرمی اور تاخیر سے کام نہیں لیں گے وہ فرشتے اپنے رب کے غایت درجہ متی و فرمبردار ہوں گے اور انہیں جو حکم دیا جائے گا اسے کر گزرنے میں ہرگز تاخیر نہیں کریں گے